تمام علماء کا متفقہ رائے ہے اس میں کوئی خراب نہیں ہے کہ اسلامی شریعت میں جو عقام ہے وہ سب مسلحت پر ببنی ہے مسلحت مانی گئی کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے اٹینڈمپ نہیں ہے ریٹرینڈم نہیں ہے تو قرآن میں روزے کے حکم دیتی ہے یہ لفظ آیا ہے کہ بل نظی نہ یقیک و اس کا بالکل لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ مشکل سے نظر رکھیں وہ ایک مسکین کے تعم کے برابر روزے ایک روزے کا فضا دے دیں تو یہ رخصت ہے رخصت کا مطلب ہے الاؤنس یہ رخصت کو سادہ بات نہیں ہے اس کے اندر بہت بڑی بزڈم ہے بہت بڑی بزڈم لیکن علما کا مزاج رہا ہے عام طور پر شدت کا شدت کا مزاج اس شدت کو وہ سوچتے ہیں کہ یہی اسلام ہے کہ جو مشہور عالم ہے یوسف کرزاوی انہوں نے لکھا ہے اسلام میں تاثیر الفتویٰ نہیں ہے بلکہ تحسیر الفتویٰ ہے یعنی حکم میں آسانی دو بدری فتوا ایسا فتویٰ مت دو جو کہ حکم میں مشکل پیدا کر دے تو اسمانی یہ ہے کہ اب جب کہ زمانہ آ گیا ہے گلوبل وارمنگ کا اور لمبی مدت کے لیے روز رکھنا منوں کو مشکل ہو گیا ہے مثلاً اب یہ تجربہ ہوا ہے کہ انسان کا جو باڈی ہے انسان کا باڈی انرجی کو پرزرو کرتا ہے جو عمر ہے اس کی یعنی جوانی کو عمر میں بہت دیر تک پرزرو کرتا ہے ہیرا جی لیکن جب عمر بڑھتی ہے تو اس کی بدت گھٹ جاتی ہے تو یہ جو اسلام میں رعایت ہے کہ روزے کی جگہ پر مشکل کو کھانا کھلا دو تو اس میں بہت بڑی مسلط ہے وہ یہ ہے کہ جب اور بڑھتی, ہے, اور بڑھتی ہے تو آدمی کی میچورٹی بڑھتی ہے اس کو علم نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جب ارد بڑھتی ہے تو میجورٹی بڑھتی ہے تو میچیورٹی کی جو عمر ہے اس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے اگر انسان کی میچیورٹی کا اویئر نہ کیا جائے تو زیادہ وزڈم جب ہوتی ہے زیادہ تجربہ جب ہوتا ہے وہی وہ انویئر رہ گیا یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہے تو اللہ تعالی نے اس طرح رسوتے ہیں نماز میں بھی روزے میں بھی ہر چیز میں حج میں بھی رکھی ہیں تاکہ انسان کی میچورٹی کی عمر جو ہے وہ اویل ہو سکے ایسا نہ ہو کہ سب سے زیادہ قیمتی جو زمانہ ہوتا ہے انسان کی عمر کا وہی وہ انویلڈ رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حج میں بھی رعایت ہے نماز میں بھی رعایت ہے روزے میں بھی رعایت ہے انوں کے لیے جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہو جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو لاف نیچر کے مطابق یعنی تخلیق کے نقشے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی باڈی زیادہ دیر تک انرجی کو پرزرو نہیں کر سکتی اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر دو گھنٹے کے بعد بوڑھے لوگوں کو کچھ کھانا چاہیے تو یہ تو ایک میڈیکل ایڈوائز کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلحت یہ ہے کہ پختگی کی عمر جو ہے وہ اویل ہو سکے پختگی کی عمر میں یعنی زیادہ عمر میں جو آتی ہے وہ پختی آتی ہے زیادہ تجربہ ہو جاتا ہے وہ اویئر ہو چکے تو اس کی بنا میں نماز میں روزے میں ہر چیز میں رائے کہ اس کے مسئلہ کہ ہے وہ انسان زیادہ کتوی کومر پہنچا ہے زیادہ ویزب جس کے پاس ہے زیادہ تجربہ جس کے پاس ہے وہ انویئر دنیا سے آ جائے اس کی حکمت اس کا تجربہ اس کی وزڈم انویلڈ رہ جائے یہ ہے اس کی مصلت میں سوچتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ فتویٰ میں تحصیر کریں تاثیر نہ کریں اور یہ بات لکھتی ہے مشہور عرب عالم یعنی یوسف قرضاوی اگرچیشو قرضاوی نے ایک غلطی کی ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کو اجاز کر دے دیا میں ہوتا ہوں کہ بھاری غلطی تھی ان کی کسی حال میں خودکشی نہیں ہو سکتی کوئی بھی ایکسکیوز کسی بھی ایکسکیوز کی بنا پر خودکشی جائز نہیں ہو سکتی تو اس معاملے میں میں نزدیک ان کا ان اندر طال کی خطا ہوئی ہے لیکن یہ بہت صحیح ان کی ایک شریعت کی روح ہے یہ ہے کہ تحصیل الفتوہ تحصیر الفتوہ شریعت کی روح کے مطابق نہیں ہے